جب وہ بچہ مسئلے رکھنی پڑتی ہے نہیں نہیں آپ اصل میں پوچھ نہیں پائے سوال نہیں بنا پائے میں سوال بناتا ہوں آپ کا کیا ہے مثلا کوئی لے پالک بچہ ہو تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ باپ کی جگہ کس کا نام لکھا جائے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اسے پالتا ہے وہ اپنا نام لکھتا یہ غلط کیونکہ حضور علیہ السلام نے باپ کو بدلنے سے منع فرمایا ٹھیک ہے نا یہ اچھا اب اس سے پردہ بھی ہوگا ظاہر ہے کہ محرم تو نہیں ہے نا وہ نامحرم ہے اس سے پردہ بھی ہوگا یہ سارے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے بلکہ ہمارے علما نے یہ تک کہا کہ کوئی بچہ کہیں سے پڑا ہوا مل جائے جیسے بازار میں کہتے ہیں کہ گھوڑے پر چھوڑ جاتے ہیں کچرے میں چھوڑ جاتے ہیں جو بھی باقی معاملات آپ جانتے تو اس میں اس کے ولدیت میں جو پالے وہ اپنا نام نہیں لکھے گا بلکہ اس کے ولدیت میں نام لکھے عبداللہ اللہ بھائی کوئی نہ کوئی عبداللہ تو ہوگا نا جس کا بیٹا اللہ کا بندہ تو اپنا نام نہیں لکھے گا بلکہ اس میں بھی عبداللہ لکھے گا تو اپنے نام کے ساتھ نکا کے فارم بھرے جائیں شناختی کارڈ تو وہ نام جو ہے وہ پالنے والے کا نام نہیں ہوگا جو جھوٹ ہوگا اور جس کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا